ياقوم الفتان إلا إن قالوا أباث الله بشر الرسول لَوْ كَانَتِ الْأَرْضُ مَلَائِكَةً لَّذَهَبُوا مَعَهُمْ سُونَمُتْمَ إِنِّي لَا يَظْلِمُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ سوا پوم ہر قسم دی ہمدو تنا تعریف کمجیت تبدیل اس مالک الملک رقب العزت وقتاح لا شریق نائق ہے کہ جس نے سڈے واسطے ایسا دین بھیجا ایسا دین پسند فرمایا جو ساری فطرت دے این مطابق اس دین کا نام اسلام ہے دس لوگ اس غلط فہمی اندر مبتلا ہیں کہ اسلام اس دین کا نام ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا آپ تو پہلے امریاان ہے مختلف دین پیش کیتے حقیقت یہ بالکل الٹ اور برحک ہے اللہ کا ایک ہی دیے واسطے انہیں بھیجا اور واسطے پسند فرمایا ادھے ابتدا اور ادھا آغاز حضرت آدم علیہ السلام تو کو کیا مختلف مراحل تو گزرنا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آ کے مکمل دین ایک کوئی اطلاع یہ تو علاوہ اللہ کا بھیجا ہوا کوئی دین نہیں قرآن مزید اندر کئی مقامات سے اس بات کا اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے چنا ارشاد فرمایا عند اِنَّ اللہ کے نزدیک قابل قبول دین ہے ہی صرف اسلام دوسری آئے تندر فرمایا ون تیر اسلام دی نلئی یق بال جو شخص اسلام تو علاوہ کسی دین کا متلاشی ہے کوئی ہور دین ڈھونڈ کا بردا ہے فلئی یق بالام ہو قیامت دے دن تو دین اسلام تو علاوہ کوئی ہور دین قبول ہی نہیں جان مختصر الفاظ اندر بات یہ سہ نشین کرنی چاہیے کہ اللہ دا بیچیا ہوا اللہ دا پسند کیتا ہوا اور اللہ دا مکمل کیتا ہوا دین اسلام ہے اتنی دیکھنے ہوں بغور مطالعہ کیتا جائے اسلام تو علاوہ لوگا نے خود جہے مذاہب بنائے مختلف زمانے اندر مختلف ادوار اندر لوگا نے خود مذہب بنائے یہ بات بالکل واضح ہے کہ وہ زیادہ دیر چل نہیں سکے شروع شروع اندر کچھ لوگ ایسے مذاہب نو قبول کر کے ایک فریب اور سوکھے اندر آ گئے لیکن کچھ عرصے بعد وہ دین وہ مذہب جہے لوگا نے بنائے سن وہ ناکام ہو گئے ہو گئے لیکن اگر ایسے مذاہب کا تجزیہ کیتا جائے تو دو باتیں سامنے آ نے کچھ مذہب جہے لوگا نے بنائے سن صرف اور صرف یہ پرچار کرتے ہیں اور تعلیم دے, دے نے کہ اے دنیا ہی ہے جو کچھ ہے یہ بعد کچھ نہیں اے زندگی ختم سے سب کچھ ختم لیکن کچھ مذہب اے تعلیم دے, دے نے کہ اے دنیا کچھ نہیں یہ جو کچھ ہے وہ یہ تو بعد ہے یہ دونوں چیزیں ہی فطرت کے خلاف اگر یہ من لیا جائے کہ صرف یہ دنیا ہی دنیا ہے زندگی صرف یہ ہے یہ تو بعد کچھ نہیں تو پھر تنعوذ باللہ من ذالک اللہ کے سارے اعلان اللہ کے سارے وعدے غلط ثابت ہو جائیں اللہ کا سب سے بڑا اعلان اور وعدہ یہ ہے کہ میں عادل اور منصف ہوں میں کسی بندے ظلم نہیں کرتا اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ زندگی صرف دنیا کی ہے یہ تو بعد کچھ نہیں پھر ابھی دیکھنے ہوں کن لوگ ظلم ہو رہے ہیں کنیا زیادتیوں ہو رہی ہیں کن لوگوں نہ اک قتل کیتا جا رہا ہے اگر اس زندگی تو بعد کوئی زندگی نہیں کہ اللہ کا یہ عدل اور انصاف والا دعویٰ کس طرح پورا رہا لوگ تے ظلم دا شکار ہو کے دنیا تو چلے گئے کسے نو قتل کر دیتا گیا کسے دا مال و دولت لٹ لیا گیا کسے دی عزت برباد کر دیتی گئی اس زندگی تو بعد اگر کسے زندگی دا تصور ذہن اندر نہ ہو ظلم کا شکار ہو گئے انہوں نے انصاف کتنے ملیا ملیا لہذا اے بات رد کرنی پڑ گئی کہ اس زندگی تو بار کوئی زندگی نہیں ایک فہم و فراست اور عقل مند انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ نے جڑے وعدے کیتے کیے وہ ہر حال پورے ہونے نے اے وہ وہی منشا ہے وہ ان حکمت اور مسلحات جانتا ہے کہ کسے نو اس دنیا اندر عدل اور انصاف فراہم کرنا ہے یا کسے نو نگلی زندگی آنا انسان کے اپنے محدود علم اور اپنے نا تجربے دی بنا کہ یہ سمجھ گئے نا کہ میرے نال ظلم ہو رہا ہے زیادتی ہو رہی ہے میرے نال انصاف ہونا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس ویلے کسی شخص سے ظلم ہوتا ہے کسی نال زیادتی کیتی جا رہی ہے مظلوم دے دل چ نکل والی آس اللہ کو پہنچ دیے اللہ اس ویل پروانے ہوں اے مظلوم انسان میرے سے بدگمان نہ ہو جائیں میرے بارے اندر بد کا شکار نہ ہو جائیں کہ کتے ہے میرا رب میرا اے اثر ہو رہا ہے میری اے حالت ہو رہی ہے میرا رب کتنے شیطان سے کوشش کرتا ہے نا کہ بندے نو اپنے رب سے بدگمان کر دے لیا جنوں اپنا رب تسلیم کرنا ہے وہ تیری مدد لی کیوں نہیں آیا انہیں تینوں ظالم تو کیوں نہیں چھٹایا آسمان سے ایلان ہو رہا ہوں ان سرن کا بدگمان نہ ہو جائیں میرے بارے اندر کوئی بخزی نہ دل اندر پچھا لو میں تیری مدد ضرور کراں گا. تیرے کرانگا تیر والے زلم نو میں دیکھ رہا میں سن رہا ظالم نو لالم دی میں طاقت اور قدرت رکھ لو لال سور لاک میں تیری مدد ضرور کرانگا بل ہی نے لیکن ادو کراگا جب تیر بہت ہی بہتر اور اچھی ہو یہ ہوں بہتر اور اچھا ہونا کہ اللہ ہی جانتا اگر پرانے مجید کا یہ اصول ذہن اندر موجود ہوگئے تو کدی بھی اللہ سے گلا اور شکوا نہیں بندے ہو سکتا اپنے رب کے بارے اندر کدی بھی بدگمانی کا شکار نہیں ہو سکتا کی اصول اور قانون ہے فرمایا اچا انکراہ سی انگا خیر اللہ کم وسا انت ہبو شعی انگا شر اللہ کم واللہ و و لا اللہ نے دے ممکن ہے آئی انت کہ کوئی چیز نہ پسند ہو گار کوئی حکم تھوڑی طبیعت سے شاک گزرتا ہو بالکل طبیعت وہ قبول کرنا نہ چاہتی ہو لیکن حکم ہوئے اللہ کا یا او دے رسول مقبول تسلیم کرے گا کہ کوئی چیز تو تا پسند ہوگا خیر اللہ کن لیکن وہر ہی تفا ہوئی ان بھی این ممکن ہے کہ کوئی چیز تو بڑی محبوب ہے بڑی مرغوب ہے بری ہوا ہو اللہ اللہ سے جاندہ ہے کہ کہڑی چیز نقصان دن والی ہے کہڑی چیز نفا دن والی ہے وَأَنتُمْ لَا تَعلمون، یہ بات اگر ذہن اندر بٹھا لوگے نہ ہر مسلمان کہ کدی بھی اپنے رب سے بدگمان اور بدگم نہیں ہو سکتا مظلوم چاہتا ہے کہ مینو پوری طور سے مدد ملے میرے سے ہونے والے ظلم کا جلدی نہ بدلا لیا جائے لیکن اللہ دی حکمت اور بس صحت کچھ ہوتی ہے بعد سمجھ آ رہی ہے کہ جو کچھ ہویا ہے ٹھیک ہویا ہے صحیح ہوئے درست آئے مظلوم دی آہ سن کے اور مظلوم دی آہ نو فرشتیاں دا انتظار نہیں ہوں دا کہ او لیکن اللہ کو پہنچن اللہ دی بار کا اندر کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتاق دعوت المظلوم فإن لیس بینہا و بین اللہ حجاب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مظلوم دی آہ تو مظلوم دی پکارتوں خوبی بط دعا تو بچ دے ریا جے اللہ دے تی اوز آہدے ترمیان کوئی پڑھتا حائل نہیں ایتروں مظلوم دے دل سے اوزی زبان سے نکل دی ہے کوئی بات اسے ستی اللہ کو پہنچنی اگر ای بات من لی جائے کہ صرف اے دنیا بھی زندگی ہے اس تو بعد کوئی زندگی نہیں کچھ نہیں کہ پھر تے ظلم ہویا ہے جہاں بدلا لہذا ایسے مذہب نچا نہیں سمجھا جا سکتا جہاں اس دنیا کی زندگی تو بعد کسی ہوگی کا پیش نہ کرے دوسری بات لوگاں برائے مذہب اندر جڑی موجود ہے چنانچہ بدھ مت ایک بڑا مشہور مذہب ہے دنیا کے مختلف مذہب جہاں بانی سی جی, گوتم بھگے جوانی کے آلم اندر, اندر دکھا وہی تعلیم کا نچوڑ ہی یہ ہے کہ یہ کچھ نہیں یہ چڑھ دو یہ نفرت کرو یہ ترک کر دس اگلی زندگی واسطے محنت کرو یہ چیز بھی فدرت کے خلاف اللہ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے انسانوں کا اتنا بڑا ایک جہان بنایا ہے یہ انسانوں کی آبادی نام لیا ہے کھان پی استعمال کی بے شمار چیزوں نے پیدا فرمائیے نے اگر یہ چڈ ہی دینا بناؤ کا مقصد ہے یہ پیدا کیوں کی نبی کریم صلی اللہ کا فرمان ہے لا رفدار نہیں ہے اسلام اندر دنیا نڈ دن کا کوئی تصور ہی نہیں کہ دنیا چڑھ دیں اسلام نے کدی تعلیم نہیں دیتی کہ اس دنیا چڑھ کے بالکل کنارہ کسم ہو جاؤ بلکہ اللہ کی منشا یہ ہے کہ مرد دم تک ساری دلچسپی دنیا نل قائم رہے یہ تعلق اور وارا اسی طرح موجود رہے سمجھن دی بات صرف یہ ہے کہ جنہ جگہ نے اللہ کی بھی بھیجی ہوئی تعلیمات نہیں اپنایا اللہ کے پیغمبر اعلانات نہیں سنیا اور طرف توجہ نہیں دیکھی وہ اپنی ساری زندگی اپنا سارا وقت اپنی ساری توانائی اور طاقت و گوت دنیا اندر کھپا رہے ہیں لیکن جہاں مسلمان ہے اللہ نے انہوں یہ حکم دتا ہے کہ تو محنت کر مشقت کر لیکن ایس حد تو اگے نہیں جانا بس تیری دلچسپی دنیا نال قائم رہنی چاہیے اور یہ سبوت چونڈن واسطے کسی فلسفی کو جان کی ضرورت نہیں کہ اللہ نے دنیا دلچسپی قائم رکھی ہے یہ سبوت کی ہے یہ سبوت سب تو بڑا اے ہے جا روز ابھی مشاہدہ کرنے کہ اللہ نے جو ہر شخص دی زندگی جیڑی ہے وہ لکھوا دیتی ہوئی دنیا کے آن والا کوئی بچہ ایسا نہیں جی عمر اللہ دے ہاں لکھی نہیں ہوئی بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل نل بیان کر دے ہوئے فرمایا کہ ماں پیٹ اندر بچے کا ایک خاکہ اور پتلا جس اللہ تیار کر دین دینے. اندر روح نہیں پوکی گئی ہوں جان نہیں پائی گئی ہوں ایک نقشہ بن گیا ہے ایک جسم بن گیا ہے خاکہ بن گیا ہے اللہ اپنے ایک فرشتے نے فرما دینے اکتب یا تالا کی اے میرے فرشتے لکھ ارض اللہ کی لکھا جو کی حکم ہے جو حکم میں او لکھا اللہ اکتب ہوں. اے تیرا میں خاکہ بن چکا ہے یہ عمر اور زندگی لکھتے کہ انہیں دنیا اندر جا کے ایسے لینے لے سا زندگی دی اللہ دیہ سا اندر لکھی ہوئی اسے سے پرما اللہ یستاخرون سا ولا والا یس تک تین دے وہ پورے ہو جاتے ہیں نہ ایک کٹ رہا ہے نہ ایک بڑھتا ہے پورے ہوتے ہیں زندگی منقطع ہو لکھ دے جی زندگی اسی زندگی میں وہ ساہ جہے نے اتنی انہوں سال مہینے ہفتے دن گنٹے منٹ اندر تبدیل کر دے حکم ہوں اے میرے فرشتے لکھ ارد کردہ یا اللہ کی لکھا اے میرے رب کی لکھا اللہ فرما دے اوک تہو یہ رزق لکھ دے ان دنیا اندر جا کے ایسا کچھ کمانا ہے ایسا کچھ کھانا ہے ایسا پینا لکھ ہے یہ رزق تیسرے نمبر سے پھر اللہ فرماند نے اے فرشتے لکھ ارد کی لکھا اللہ کی لکھا اللہ یا نیک بننے یعنی جنتی بننے یا جہنمی یہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق تین چیزاں ہر شخص کے متعلق لکھوائیں میں عرض کرنا لگا تھا کہ اللہ نے اس دنیا دلچسپی قائم رکھے ہے زندگی لکھی ہوئی ہے موت کا وقت مہین اور مقرر ہے لیکن اللہ نے کسی نو آگاہ نہیں دسیا نہیں تیری موت کدو آئی وما سدری نفسن کسی نت نہیں کہ ان کل کی کرنا ہے پروگرام کچھ ہندا ہے منصوبہ کچھ ہندا ہے لیکن اللہ خوشگور ہی کر کے دکھا دیا حضرت علی رضی اللہ عنہ ادال کا بڑا مشہور قول ہے ایک فرما دین تو ربھی بے پس مجھے رب کا پتا ہی اتو چلیا کہ او میرے ارادی نروڑ مروڑ کے رکھ ہے میں کچھ چاہنا میرا رب کچھ ہو کر کے دکھا دیں مینو یہ تو سمجھ آ گئی ہے کہ میرا رب ہے یہ کیسی طاقت ہے رق رقری نقسما دا کسی نو پتا نہیں کیوں نکل کی کرنا امیر ہو گئے یا غریب ہو گئے اللہ نے یہ علم کسی نے دتا بےگبر ہوگئے یا انتی ہوگی یہ اطلاع کسے تک پہنچائی نہیں کہ کل توں کی کرما کدری فرمایا کسے نے پتا نہیں کہ انہیں کتنے مرنا ہے موت کتنے واقع ہونی اگر کسے نے ڈر دیتا جائے کہ تو لاہور مرنا ہے تو وہ اپنی ساری پونجی بیچ کے بھی لاہوروں نکلن دی کوشش کرے گا کہ میں اتنے نہیں رہنا میری موت لاہوروں میں اللہ نے دسیا یہ ظاہر ہوں کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے کی دلچسپی مرن تک اس دنیا قائم رہے یہ تعلق یہ موجود رہے جا رب یہ چاہتا ہے وہجے ہوئے دین کی دی تعلیم یہ کس طرح ہو سکتی ہے کہ اس دنیا چھ دیکھ بچ جاؤ یہ تو دور چلے جاؤ بالکل تعلقات منقطع کر کے گوشہ نشین ہو جاؤ فرمایا لا اسلام کو لہذا ایسے مذہب بھی بالکل باطل ہیں غلط ہیں جنہوں کی تعلیم یہ ہو کہ دنیا چڑھ دوں اگوں واسطے تیاری کرو ہاں اسلام نے ایک بڑا توازن قائم کیتا ہے دنیا اور آخرت کیوں کہ یہ دین تین فطرت ہے متوازن ہے یہ تعلیم دنیا کی زندگی کیونکہ آرسی زندگی ہے مختصر زندگی ہے ختم ہو جان والی اس واسطے پہ فرمایا ہے کہ گزارا کرو یہ اندر دل نہ لگا لینا انو اپنی منزلیں مقصود نہ بنا لینا اتنے گزارے کرو کا حکم دیتا ہے کہ اصل زندگی, آخرت دی زندگی نو قرار دیتا ہے فرمایا او دے دی جنی محنت کرو گے پھل مل جائے گا یہ تعلیم ہے سارے دین دی جڑا اللہ نے بھیجا ہے اور جا نام اسلام ہے اللہ کا دین ہے ہی اسلام گزشتہ چھویں سا سبق یہ شروع ہوا کہ اللہ نے اللہ نے اس دین نو مکمل اور اعلان قرآن اندر موجود ہے حجت الج نو میدان اندر اللہ کی اے اکمل اک من تلح کم نتی اسلام دینا اکمل تل کم میں تاستے دین نکمل واسطے دین و اک من تو ال کم نتی اور یہ میری بہت بڑی نعمت ہے میرا انعام ہے دین اسلام میں اے پوری کی پوری نعمت دے دی منگوالی گمنے یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اے پوری دے دیتی یہ حقیقت ہے جیسے کول اسلام ہو دین ہون ہو خود خود سب کچھ ہے تو اے نہیں وہ ساری دنیا کے خزانے بھی ہوں اور پھر بھی کنگال ہے غریب ہے مفت ان چیز ہے دید اور دید دعویٰ کر کے حاصل کر سکتا ہے کسی ہوا ہے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنوں چاہو اے نعمت نہیں دے سکتے اے نعمت میں دینا جنہوں چاہو اے اللہ کی تقسیم ہے اے اللہ کی طرف ملن والا انعام ہے وہ جنوں چاہتا ہے دت من تو آ رہی نعمت فرمایا میں اے اپنی پوری نعمت تنوع دے دی تو لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنَا اور بطور دین میں تو اٹھے واسطے اسلام نہیں پسند کیتا جائے اللہ کرے وہ دین سانوں بھی پسند آ جائے جو لوگ دعویٰ کر دینے ایماندار ہوندہ انہوں نے حکم دے دیتا فرمایا یا ایوہ اللَّزِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ کَاپا اے ایماندہ دعویٰ کرنوالے ہو تیس بڑی خوشبختی اور خوش نصیبی دامل ہو کہ ایمان دا دعوی کر رہے ہو ہوں تھی اپنے دین اندر اسلام اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ سر تو لے کے پیروں تک ایسا نہیں ہوئے کہ تو اڈا جسم دا کوئی حصہ تا کوئی عزم اسلام تو باہر رہ جائے پورے داخل ہو جاؤ اسلام اندر سبق یہ شروع ہوا تھی کہ وہ ہستیاں وہ نفوسے کدسیا وہ پاپ بانس انسان جنہ دے ذریعے اللہ نے اے دین سڈے تک بھیجا جنہوں نو اسی اپنی زبان اندر امدیا کہ رسول کہ پیغمبر کہنے مختلف الفاظ نال کا اظہار کرنے اور بیان کرنے انہوں دے متعلق لوگ بہت غلط فہمیاں اندر چلے گئے اللہ نے پرانے مجید اندر فرمایا ہے کہ جد رجے اپنی ہدایت کا پیغام دے کے انہوں سب تو بڑی رکاوٹ جہی بنی دے کے امجیا اپنے برگزیدہ نبیا نمسلام لوگ نے, نے رکاوٹ سب بڑی چیز بن گئی کہنے لگے یہ کس ہو سکتا ہے کہ اللہ کسی بشر و رسول بنا کے بھیج دے بندہ رسول کس بن سکتا ہے تھوڑا جا غور کیا جائے بات سمجھ آ جائے اللہ نے امبیا نمونہ بنا کے بیچیا ہے سر انصاف کا تقاضا یہ نا کہ جس مخلوق کی طرف کوئی نبی آیا ہے کا تعلق اسی مخلوق نہ ہوگی تاکہ وہ نمونہ پیش کر سکے نبی نے آ کے یہ تعلیم دیتی ہے ارے مسلا کہ تی اس طرح کھایا جے انہیں کھا کے دسیا ہے کہ نمونہ بنیا پیغمبر نے آ کے تعلیم دیتی ہے کہ اس طرح پییا جائے انہیں سامنے اللہ کی دی دیتی ہوئی کوئی چیز پیتی ہے تو ان نمونہ پیش کیتا ہے نا. جی وہ تعلق کسی مخلوق نہ ہوں تے نمونہ نہیں بن سکتا تو لوگوں کے سامنے عملی نمونہ پیش نہیں کر سکتا پیغمبر بیمار ہوئے نے کہ انہوں نے صبر کی تلقین کی خود کیتا ہے امت صبر کا نمونہ پیش کیا اے اللہ نے خوشی دے موقعے دیتے نے کہ انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا اور تعریف کر کے اللہ ਦਾ شکریہ ادا ਕੀਤਾ تد لو کا مقام نے ایک نمونہ آیا ہے کہ خوشی دے موقعے تے اللہ ਦਾ شکریہ ادا کرنا چاہیے پیغمبروں دے جسم اللہ نے یہ نظام رکھے ہوئے تھی کہ او دے جو فضلا خارج ہوے کچھ ایسی کتاباں نکلن جن وچی بول و براس پیشاب وغیرہ کندیاں پیغمبر جسم او ہے دے. دے پیغمبر نے کا ہے نمونہ پیش کہ تو اے تو پاپ ہو جاندہ ہے. جی سلسلہ نہ تو بن سکتا چاہیے <تصفيق> لوگوں کے سامنے رکاوٹ یہ چیز بنی انہوں نے کہنا شروع کر دیتا کہ یہ تو بشر ہے بندہ ہے سارے سامنے پیدا ہوا سا ہے یہ بچپن سارے سامنے گزریا ہے یہ جوانی آسا دیکھی ہے یہ شادی کیتی ہے یہ بیوی ہے یہ بچے نے یہ نبی کس طرح بن سکتا ہے یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ ا جن بھی رسول پہجے علیہ وجہ بیویوں بھی سن تو بچے بھی سن پہلے بھی میں کر چکا کہ بعض اوقات اسی عجیب و غریب باتاں کرنے کوئی شخص زندگی ساری شادی نہیں کرتا کہ بلے وہ بہت بڑا بزرگ ہے جی انہیں تے شادی ہی نہیں کی جے شادی کرنا بزرگی دے خلاف ہوں اور شادی نہ کرنا بزرگی ہوں اللہ دی قسم اللہ کا ایک بھی نبی شادی نہ کرتا کیونکہ وہاں تو بڑا بزرگ دنیا اندر کوئی ہوا ہی ہے شیطان نے ایسی ایسیا چیزاں سارے ذہن اندر بٹھا دیتی ہیں کہ جڑیاں فطرت کے خلاف نے اللہ کے رسول تے اے فرمان صلی اللہ والے میرے نل کوئی تعلق نہیں میرا تعلق سنت دا تارک ہے فطرت کے خلاف ایک عمل کر رہا ہے کم کر رہا اور ابھی وہی او بزرگی کے قائل ہونے چلے جا رہے وجہ آؤں فرمایا اسی جہیں نبی بھیجتے رہے ہیں انہوں بیویاں بھی ساتھ ہیں دی اولاد بھی شو. اگر یہ بات اندر پرہیزگاری اندر اندر بزرگی اندر رکاوٹ بنتی اللہ اپنے نبیاں ملا کر دینا خبردار تصا شادی نہیں کرتی دنیا ملا اللہ فرما دینے اے میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جی اعتراض کرتے ہیں نا کہ بشر رسول کس طرح بن سکتا ہے کسی بندے نو خدا نبی کس طرح بنا سکتا ہے یہاں ذرا پوچھو صحیح کل یہ لو کارا ایک نیم شو نتما کہ جنہ والے رسول بن کے آیا میں وہ انسان ہے یا فرشتے جی جی فرشتے نے تے پھر میرا رب کسی فرشتے نو نبی بنا کے بھیج کہ جی تھی بشر ہو انسان ہو بندے ہو آدم دی اولاد ہو علیہ السلام تے پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تاریخی طرف بشری رسول بن کے آ پھر ارز ملا اکتن یمسو نہ تسی بشر ہو لہذا میں اللہ نے توہڑی دل شو تاغمبر بنا کے پیچھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تے دعا کیتی تھی اللہ کا قر جس لے تعمیر کیتا باپ بیٹے نے مل کے بیت اللہ تعمیر مکمل کیتی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ تیری دیتی ہوئی توفیق تیرا کارا ساں بنا رہے ہیں ربنا تقبل منا ساڑی اس محنت نو قبول کریں نوازی دعا یہ دعا بھی کیتی ربنا رب نا رسولا اص اللہ رسول اللہ دے یہاں رسول ایسا پیج دے یہاں ہی ہونا اپنا ہی اللہ یہ دعا کی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سن میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کے نتیجے اندر بھیجے بھی اللہ نے میرے باپ ابراہیم کی دعا قبول کر کے مینو بھیجیا مکے اندر نبی بنا کے اللہ دے نبی اللہ د رسول الحم جنہ کی تعداد بعد روایات کے مطابق ایک لکھ کے ہزار تک پہنچ دیے ان سب تو پہلا تقاضا نبوت کا تقاضا سب تو پہلا ایسی کہ وہ سارے سارے بشر سن بندے سن اللہ کے پیغمبر آدم علیہ السلام کی اولاد چ کوئی کسی دوسری مخلوق چو نبی نہیں آیا سارے نبی اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد چو بھیجے اور حضور تے انہیں پیڑیاں گن گن کے تے خوش ہو رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں باپ دادے دا ذکر کر کر کے آپ انہیں دی عزت و توقیر دے اعلان فرما رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام دا جدو کے ذکر فرما دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ خوش ہو کے فرمایا حضرتا واہ یوسف تیری کیا بات ہے ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر فرما دے تیر فرما دے ان کریم ابن کریم ابن کریم ابن یوسف یوسف تیرا کیا مقام ہے یوسف تیری کیا بات ہے علیہ اس تو بھی پیغمبر تیرا باپ یعقوب پیغمبر تیرا دادا اسحاق پیغمبر تیرا پردادا ابراہیم پیغمبر کتنا انکار کس طرح انکار کیا جمبیا جہے ہیں وہ بشر نہیں سن انسان نہیں سن وہ علیہ السلام دی اولاد چ نہیں سن یہ سارے شواہد کس طرح چٹلا جا سکتے کسے غلط عقیدے والے دی بات کس طرح صحیح منیا جا سکتا ہے وہ لوگ انبیاء کے بارے اندر اے جان دے سن اران کرتے سن کہ سن کہ اے بشر نے بندے نے انہوں نے رسالت کا انکار کر دیتا کہ یہ بندے نے بشر نے نبی اور رسول نہیں ہو سکتی انہوں نے رسالت کا انکار کرنے والوں اللہ نے فرمایا اے کافر منکر نے انہوں نے ایک چیز من لی ایک پہلو تسلیم کر لیا دوسرے کا انکار کیا ہے کافر ہو گئے یہ منگے سن کے بندے کھے پیندے وفاد رسول یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نبی ہو سکتا ہے کس طرح وصول ہو سکتا ہے یہ تو روٹی کھانا یہ اچھی پانی پیندوں دیکھنے یہ مکے دیاں گلیاں اندر چلتا تو پھرتا یہ رسول کس طرح ہو سکتا ہے یعنی بشر تسلیم کر رہے ہیں رسالت دے منکر نے اللہ نے فرمایا کافر اج اگر کوئی رسالت تے اقرار کر کا لوگ تو بشریت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان کس طرح ہو سکتا ہے لڑ پرواہ نے بشریت کا اقرار کیتا رسالت کا انکار کیتا تو کافر ہو گئے آج بشریت کا انکار کر کے رسالت کا اقرار کرنے والا مسلمان کس طرح کا یہ دونوں پہلو سامنے رکھ کے انہیں ایمان لیا پائے گا کہ وہ اللہ کے بندے بھی سن آدم کی اولاد بھی سن بشر بھی سن اور رسول بھی سن علیہ السلام سب تو پہلا تقاضا رسولوں کا رسال بشریت دا ہے کہ وہ بشر سن بندے لیکن عام بندے نہیں سن وہ اللہ کے سب تو بہترین بندے تھے سن السلا سب تو خوبصورت اور حسیح زمیل بندے تھے کیونکہ انہوں کا انتخاب اللہ نے کیتا ہوا یاد رکھنا نبی کدیشن نہیں بنے کہ انتخاب ہوا ہوئے الیکشن لڑیا ہوگے دو چار دس امیدوار ہو نبوت دے ان سے جنوب ووٹ زیادہ مل گئے وہ نبی بن گیا نبی اللہ بنا دا رہا ہے اپنی مرضی اللہ چنتا رہے اپنی مرضی اللہ, اپنی مرزی نال، اللہ حیث و و اندر اللہ پرماند نے کہ یہ مینو ہی معلوم ہے کہ رسول کنو بنا ہے رسول بننے لائق اور قابل کون ہے یہ میں ہی جاننا کسی اللہ انتخاب فرمایا کہ پھر اللہ سے حسین و جمیل اور خوبصورت ہی بندہ چنے گا ہر لحاظ نل ہر اعتماد نل اور گسنو جمال کا ذرا تھوڑا جہا تصور ذہن اندر لے آؤ حضرت یوسف علیہ السلام یہاں کے بارے اندر آ ہے کہ اپنے زمانے دے سارے لوگوں کے حسن تو ادا حسن اللہ نے یہاں ہوا اس طور اندر جن انسان روز زمین سے بستے سن ان سارا کے حسن نو نلاریا جائے اور دو حصوں اندر تقسیم کر جائے کہ ایک حصہ حسن حضرت یوسف نو اللہ نے دیا کہ ایک حصہ باقی سارے بندیاں بندے دیا کن خوبصورت ہونگ کن کرمیل ہوسف اسلام سے فریستا ہوگا اللہ نے سورہ یوسف اندر یہ سارا کسا بڑی تفصیل نیا وہ سہیلیاں پتا چلیا نے تعھے دیتے کہ تیری مد ماری ہوئی ہے تو بادشاہ دی بیوی تانے تا ملے کہ اچھا کوئی گل نہیں سہیلیاں دعوت کے بارے ادر کہہ کہ دن تا سارا کا میرے ہاں کھانا ہے میرے ہاں دعوت ہے وہ دن جس ویلے آیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام نا آن تو پہلے ایک کمرے اندر بند کروا دیتا اس کمرے دے باہر سین اندر دعوت کا انتظام کر دیا سہیلیاں آ گئی کھانے رکھ دیتے گئے انہوں نے کھانا شروع کر دیا گپا اندر مصروف ہو گئی اچانک حضرت یوسف علیہ اسلام نکم بھیجیا و پار تخرج اِن کہ یوسف اور اتھولی نکل کے ذرا بات چلا جا دروازہ کھلوا دے وہ بیٹھیا کھانا کھا رہی ہیں کچھ گپیاں مصروف نے کپ رہی اچانک یوسف علی اسلام نس گزر کا حکم دیتا کہ باہر نکل کے ایتھو بھی چلا جاؤ بکال فَلَمَّا رَعَيْنَهُ جس ویلے میرے پیغمبر یوسف نے دیکھا ارے اسلام گزر کے گئے نا شرافت مجکس میں نظر چکائی ہوئی نے خاموشی نل گزر کے چلے گئے نظر یوسف کی طرف چل رہی ہے اللہ فرمانے میں ایسا منہمک ہوئی یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال اندر اینیاں وہ او مصروف اور مگن ہو گئیاں احساس ہی نہیں ہوا ایدیہن ہاتھ کٹ بیٹھی نہ کسماں کھا کھا کے یہ کوئی بشر نہیں فرشتہ دور ہی آ گیا کہ اج تک جا دیکھے ہیں یہ بشرسا تو دیکھا ہی نہیں خوبصورت ہاتھ کٹ نے یہاں یہ واقعات پڑھے کہ اللہ دی قسم یوسف نورتوں او نے دیکھ کے اپنے ہاتھ کٹ لے سن جے کدی میرے محمد نٹھ لینی ہے تو اپنے دل کٹ لینی اللہ کے نبی بن رہے سن لیکن بہترین بندے سن خوبصورت ترین بندے سن حسین و جمیل بندے سن حضرت حسان ابن رضی اللہ تعالی عنہ ایک سو بھی سال نبی عمر ہوئی بڑے مشہور شاعر تن عرب کے سال سال نے اسلام دیتا ہی نبی وسلم جس ویل جہاد واسطے جنگ واسطے تشریف لے جان دے، تے ان انو نال لے جان دے اور کافروں دے سامنے کھڑا کر دیں گے پر ماں دین حسان ہوا شہرا مذمت کر وہ ایسے شہر جہے تلوار بھی زیادہ کاری زخم لگا رہے سن اور زبان کے الفاظ ایک زمانہ جاہلیت دے عرب شاعر نے کیا ہے جرا ول تام جر تلواروں کے نیزوں دے زخم جڑے دے نے ایک وقت آن ہے کہ او مٹ جان دے نے جل ہو جان دے نے, زخم پر جان دے نے لیکن زبان دے لگائے ہوئے زخم کدی نہیں مٹ دے انہوں ان بڑی تکلیف دی تھی حضرت حسان اپنے ثابت سے اشار رکھتا جی اللہ حسالان اور اللہ جبریل علیہ السلام نو بھیج دین جس ویل وہ شیر کہ جبریل نو اللہ بھیج دین دے وہ نوے تو نوے کافیے اور رضیف ہونا دے دل اندر انکار کرتے جاندے اور وہ شیر کہندے چلے جاندے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدہ اور تاریخ اندر کچھ اشار کہتے مطور نمونہ دو اشار سن لو آپ کے حسن جمال دے بارے اندر حضرت حسنان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے افسانو نین کا لم تارا پتو آئی نن و کا لم تالے دن نے ساہ لم تارا آپ نالو زیادہ خوبصورت اور حسین شخص اج تک دنیا کی دی اکھ نے دیکھ وہ اخسانو لم تر تو آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نالو زیادہ خوبصورت کوئی انسان کسی اکھ نے دیکھے ہی لمتا لے دن نساؤ آپ نالو زیادہ حسین و جمیل کوئی بچہ کسی ماں نے اج تک جنیا ہی نہیں کلک تبدراؤ نن کلے آئی ان کاما <تَشَعُو> اللہ نے اللہ کے سارے نبی بشر سن علیہم السلام انسان سن آدم علیہ السلام کی اولاد شو لیکن خوبصورت ترین انسان افضل ترین انسان رین انسان پہلا تقاضہ ریت عالت کا بشریت دوسرا تقاضا ریت عالت ہے وحبیت انعام دو قسم دے ہوں نے باق ایسے ہوں نے کہ ان نواستے اعلان کر دا شخص بھی اے شرط پوریا کر دے وے اے انعام مل جائے گا کیا جاندہ ہے؟ قصبی. یعنی کما لینا. محنت کرے مشقت کرے شرط پورا کرے کوئی بھی ہوا کرمات کسبی بعض ایسے انعامات ہوں جنہوں نے کیا جائے وخبی وخبی انعام وہ ہوں کہ او دلی سے کوئی شرط مقرر کی جاتی ہے نہ مقابلہ کرایا ج بلکہ اللہ جنوں چاہتے ہیں وہ دے دے جنوں دیں پہلے کدی خواب و خیال بھی نہیں آیا ہوا. بات سمجھندی ہے انعامات دی ہیں دو قسم نے قصبی انعامات سے وحبی انعامات کسبی انعامات وہ نے جنہیں شرط مقرر کر دیتی جاتی ہے ایک حد رکھ دیتی جاتی ہے لو جی بعد بہت با ایسے انعام نے کہ جنہ مال جنہیں دولت اولت ایک حد مقرر کر دیتی جاتی ہے واسطے باز عبادت دی حد مقرر کر دیتی جاتی اللہ حاضر کیا یعنی او اندر ایک مقابلہ ہندہ ہے مسابقہ ہوں امیدوار کئی ہو سکتے ہیں جڑا شرط پوری کرے انعام لے لو ان یہ کسبی جڑا کمایا جا سکے محنت کر کے دوسری قسم انعامات کی ہے وہ بھی وحبی انعامات وہ جہے اللہ خود دونوں دیں وہ تذکرہ نہیں کیتا ہوتا کدی خیال بھی نہیں آیا نبوت وہ انعامات جو سب تو بڑا اللہ کا انعام ہے نبی کدی پلیننگ نل نہیں بنتے رہے کہ پہلے سلاح مشورہ شروع ہو ہوا ابھی پنجابی نبی کی تاریخ ذرا پڑھیے نا مرزے گلام احمد بات بالکل واضح ہو جاندی ہے وہ حکیم نور دین کے اپنے اور ہوتا خط دریے پوچھتا سی کہ ہن حالات ٹھیک نے اعلان کر دیا نبوت کا یا نہیں پلیننگ نل نبی بنی صلاح و نشورے ہندے گے وہ ان جن خط لکھتے رہے یہ جواب سارے کتابہ ادھر چھپے ہوئے باجود نے وہ لکھتے رہے کہ نہیں اجے ذرا ٹھہر جاؤ اجے ماحول ٹھیک نہیں اجے حالات سازگار نہیں تھوڑی دیر اے ہو ٹھہر جاؤ یہ خبیس ہو تھوڑی دیر انتظار کرتا رہا حتیٰ کہ انہوں مشورہ کر کے پھر یہان کیا بتایا اللہ جنوں بھی نبی بنایا ہے کدی بھی لوگوں کے سامنے وہی پلیننگ نہیں کی مشورہ نہیں لیا بلکہ نبی بن والے نو پتا نہیں بطور حضرت موسا علیہ السلام کا قصہ سارے قرآن اندر موجود ہے پرانے مجید کا کوئی پارہ ایسا نہیں پہلے پارے تو لے کے تیسویں پارے تک جہاں اندر موسا کا قصہ موجود نہیں علیہ السلام حضرت موسا نبی کس طرح بنتے ہیں کدی غور ہے حضرت کل ایک وجہ بن گئی سبب بن گیا ایک عرصے تک اٹھے ٹہرے رہے انہوں بکری چارتے رہے انہوں نے دور مطابق اپنی ایک بیٹی کی شادی انہوں کر دیتی شادی کر دیتی اور کیا بیٹا ہوں اپنے وطن اور اپنے شہر اندر چلے جاؤ جا کے اتنے کماؤ کھا پیو جا کے زندگی بدل کرو نو بیاہتا بیوی بی اور دونوں نیک آ رہے نے سفر اندر نے بارش شروع ہو گئی سردی دا موسم ہے سردی نال دونوں کم رہنے میاں بیوی بیوی بی. بی بی نو کہن نگے تبھی اتنے بیٹھو اور سامنے کچھ روشنی نظر آ رہی ہے لگتا ہے اگ بالی ہوئی ہے میں اپنی سردی دور کر لو ایک قرآن کے الفاظ نے چل پہ بیوی ہے ایک جگہ پہ آپ چل پے جدھر روشنی نظر آئی تھی اس پسے نل پافی فاصلہ طے کرنے تو بعد جسے روشنی جتھے محسوس کی وہ قریب پہنچے کہ آواز آ جی اخلا نئی ان دیئے لیک کا دل و تل مسے تو انختر اخلا نہ لیک موسا اپنی جتی اتار دو اگ کی تلاش اندر نکلے ہوئے ہو بیوی بی نٹھا بی کے آگ لے کے آخ کہ میں رسالت دین واسطے انتظار کر رہا تھا کہ موسا کدو پہنچے تے نبی بنایا جائے نور کی ایک تجلی اور کرن تو محسوس کی مایو ہاں ذرا ہوں غور نل توجہ نل پیغام سن تین پیغام کی ملتا ہے اور پیغام کی د پیغام اَنَ بھیجن والا اے میں تیرا اللہ ہا لا الہ الا بدھ نی موسا اے اج تو یقین بچالا اپنے ذہن اندر اپنے دل اندر کہ میرے تو سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں میرے تو سوا کسے کو منگیا نہیں جا سکتا میرے تو سوا کسے کے سامنے چکیا نہیں جا سکتا میرے تو سوا کسے کو ڈریا نہیں جا سکتا لا الا تو میرا بندہ بن جا میرا عبادت گزار بن جا وی سوالا تعلی ذکری مینو یاد رکھنے واسطے نماز قائم کر لیں یہ انعام وہ بھی انعام ہے موسا دے خواب و خیال اندر بھی نہیں تھی کہ یہ سلسلہ ہونے والا ہے اگ دی تلاش اندر نکلے ہوئے اللہ نے رسالت اور نبوت دے دین اندر بے شمار مثالاں موجود ہیں کہ اللہ نبوت کس طرح ادا کرتے رہے رسالت کس طرح مل دی رہی رسالت کا دوسرا تقاضا ہے وہ پہلا تقاضا بشریت دوسرا ایسا ایمان قابل قبول نہیں ہو سکتا کہ آدمی شک شب شبے اندر ہی ہوتا نہیں نبی بندے سن یا نہیں رسول انسان سن یا نہیں یہ آم اللہ نے دتا یا کسی کی سفارش نال ملیا اس واسطے ان کو بڑے غور پڑھنا چاہیے چاہی اللہ تو کہ تصور ایمان دبارے اندر واضح ہو جائے کوئی چیز شک اور شبے اندر نہ رہے تاکہ اے اپنے رب کے سامنے پیش ہوئیے ایک سچا پکا ایمان لے کے پیش ہوئیے وآخر ان الحمدللہ رب ایک دو مسائل دوستوں نے پچھے نے تو یہ کہ کسی خاتون کی شادی ہو گئی ہوا ہو گیا ہوئی ہو گی ہوتی گی. پہلے ہی طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں یقین کوئی خاص وجہ ہوبول کرتی ہو, ہو سکتی ہے ہو جاتی ہے تلاک دن والا تلاک دے دے, دے, دے. وہ ذہن اندر کوئی وجہ ایسی بن گئی ہے علیحدگی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کئی واقعات پیش آئے مثلا ایک بچی دا نکاح بچپن اندر دے ماں باپ نے کر سی جس وی جوان ہوئی نکاح اور نکاح کر کے گھر جان واستے تیار نہیں ہوں ایک مسئلہ بن گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ دی خدمت اندر اے معاملہ پیش ہویا آپ نے اس لڑکی نو بلا کے پوچھیا فرمایا تینوں وہ بچپن کا نکاح جڑے تیرے ماں باپ نے کر دیا سی وہ منظور ہے یا نہیں انہیں کہا جی مجھے منظور نہیں آپ نے دعا کرا دیتی اگر کر دیتا دکاح ختم ہوا ہے خیالے بلو بالغ ہون تو بعد جا نکاح کیتا جا رہا ہے وہ اختیار ہے کہ بچپن کا ماں باپ کا کیتا ہوا نکاح وہ قائم رکھے یا نہ رکھے شریعت فطرت دے مطابق ہے دین فطرت دے مطابق ہے تو رخصتی تو پہلے بھی طلاق ہو سکتی ہے تنسیخ نکاح ہو سکتا ہے عورت دی مطالبہ ہوئے ہوا کیا ہے تنسیخ نکاح مرد چڈنا چاہے تو او طلاق کیا جاتا ہے یہ قباہت نہیں کچھ نہیں. اور ایسی خاتون جی رخصتی نہیں ہوئی کوئی نہیں عَلَيْهِنَّ مِنْ <عِدَّة> قرآن الفاظ میں کہ جنا نہیں ہوئی باستے عدت کی بھی کوئی ضرورت نہیں وہ ادھر تنسیحے نکاح ہوئے یا تلاش ملے تے اسے دن اگلے دن نکاح ہوتے کر یعنی دی کوئی عدت نہیں دوسرا مسئلہ کسی دوست نے یہ پوچھا ہے کہ ایک شخص ایسا ہے جہاں دو یا تین نماز پڑھتا ہے پنجے نماز پوریا نہیں پڑھتا دراصل وہ اللہ نزاق کر رہی اللہ نے پنج نماز کی وہ اپنی مرضی نال دو پڑھ لینا تین پڑھ لینا پہ اللہ مزاق کرتا ہے نا پھر اللہ نال چھٹا کر رہا ہے نا کہ توں تو پنجیاں نے میں نہیں پڑھتا پنج میں تے تین ہی پڑھا گا اللہ چاہ رہے تو دنیا تھی وہ پوچھیں ٹنگ دے تو اگے تو پھر حساب ہونا ہی ہونا ہے نا وہ اللہ کے میں نظام کر رہے ہیں سچا کر رہا ہوں ڈرنا چاہیے کسی دلے کا سر بڑا دو چار پانچ حکم بھیج دے, دے, دے کوئی ان دو من لگے تے اے تے میں نہیں خیر معمولی حاکم دنیا اندر جی رب دا حکم ہوگی اللہ دا فرمان پرمان محمد لے کے آئے ہون صلی اللہ علیہ وسلم پھر بندہ اپنی مرضی پہ کرے اللہ کو ڈر نہیں آتا خدا کا خوف نہیں آتا ایسا شخص جہاں اس طرح تین دماغ نیتی بھی اللہ دہاں قبول نہیں ہو سکتی قرآن دے الفاظ نے مما لَهُمُ بلا مِنْ لمر ایمان کا کرنے والا کوئی مرد ہو, یا عورت ہو حق کی نہیں دیا کہ جب اللہ کا فیصلہ آ جائے اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ پھر کبھی میرا خیال سے اس طرح میری مرضی سے ای مینو تک اس طرح پسند تھی فرمایا انہوں نے یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ وہ ایسا کبے وو یا رسو جا اللہ کے فاصلے دی خلاف ورزی کرے اللہ کے رسول کے فاصلے دی خلاف ورزی کرے فقط زلّا او دی گمراہی اندر کوئی شک کی نہیں رہتا وہ گمراہ ہو گیا او دا اسلام کوئی تعلق نہیں اج بھی اور کل بھی تھی اخبارات اندر پڑھیا انہیں توہین رسالت کے قانون کے بارے اندر کچھ بات چل رہی وہی رسالت جدا ایک تصور اپنے سامنے رکھا ہے گزشتہ خود کے اندر بھی, تھی آج بھی اللہ نے رسولانو اپنی ساری مخلوق جو انسانوں بہتر بنایا ہے سارے انسانوں جو رسولوں بہتر بنایا انہوں کی شان اندر کوئی گستاخی کرے ان مقام تو گران کی کوشش کرے تے ایسا شخص جہا ہے وہ واجب القتل قتل ہے وہ دا زندہ رہنا اس دنیا اندر کسی طرح بھی صحیح نہیں اللہ دے رسول دی شان اندر جڑا گستاخی کرے جا شان اندر گستاخی کرنے والے نو قانونی تحفظ دینا چاہے وہ مسلمان ہو سکتا ایک بندہ شان اندر گستاخی زندہ نہیں رہنا چاہیے جڑا اس گستا